الحمد للہ وسلات وسلام على رسول اللہ وعلى علی وسحدی وسلم اپنی نئی پیشکش شیخ حرم فویلۃ الشیخ محمد فیب محمد حجازی المعروف شیخ مکی کی علمی کاوش آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اب آپ اس مبارک سلسلے کا پہلا حلقہ سماج فرمائیں الحمد للہ المصطفى وعلى آله المجتبى واصحابه النجبى اللهم صل على صيدنا محمد النبي الهمي الهاشمي وعلى آله واصحابه نجوم الهدى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والقرآن الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا نِساَ النَّبِي لَفْظُنكِ هَذِم مِنَ النِّسَاءِ تَنِكْتَ كَيتُن فَضَا ضَخْفَا نَ بِالْقَوْلِ فَيَسْمَعُ في قلبه مرض و قلنا قولا معروفا وقرن في بيوت كنا وذا سبب وجن صبر تبرج الجاهليه الاولى واقم وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليضهب عنكم الرجس أهل البيت إنما يريد الله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 إن الله كان لطيفا خبيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خير لأهلي او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم هبب إلي من الدنيا بسلاس الطيب والمرأة الصالحة وقرة عيني في الصلاة او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم فصدق رسوله النبي الكريم انی اسلام واجب الحترام دوستو بھائیوں عزیز نوجوانوں الحمدللہ پنجاب کی اس مسجد مصطفیٰ عبد العزیز ظاہر میں دروس کی ابتدا ہو رہی ہے اور انشاءاللہ ہمارے اس دروس کا تعلق جو ہے وہ ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضور کی ازواج مشہارات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حزواج کی عفت عظمت عصمت شان کے بارے میں انشاءاللہ اپنی کم ازنی کے مطابق کوشش کریں گے کیونکہ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ الحمدللہ آپ کے اندروس میں اللہ کی رحمت سے سیرت النبی پہ ایک البم آ چکا ہے جسے اللہ نے اپنی محض خالص رحمتوں سے شرف قبولیت سے نوازا ہے اور اس کے بعد اسی طرح سیرت الانبیاء علیہ السلام کے مناسبت سے قصص الانبیاء کے نام سے بھی الحمد ایک البم آ چکا ہے اب حضور صلم علیہ وسلم اور انبیاء کی سیرت کے بعد چونکہ اہم شخصیات جو ہیں وہ فلف آئے حضور کے صحابہ اور صحابہ میں فلف آئے تو اللہ کی رحمت سے اللہ نے توفیق دی وہ بھی آپ کی اسی مسجد میں آپ کے اسی ڈاکٹر بورڈ میں آپ کی محنتوں سے آپ کی کوششوں سے اللہ نے مجھے ہر ہفتے میں ایک رات بیان کرنے کی توفیق بخشی تو خلفائے راشدین کا بھی ایک البم مکمل ہو کے اللہ کی رحمت سے آ چکا اسی طرح جو کہ پوری امت کو آج اصلاح عقیدہ کی ضرورت ہے تو اس کی مناسبت سے منہاج مسلم پر بھی الحمدللہ للہ ایک البم جو ہے وہ آ چکا ہے اسی طرح پھر اس بات کی ضرورت تھی کہ اس وقت جو مغربی تہذیب جو ہے وہ اسلام پر حملہ آور ہوتی ہے کہ اسلام میں عورت کے لیے آزادی نہیں ہے اساوات نہیں ہے حقوق نسواں کا خیال نہیں کیا جاتا مسلمان نے عورت کو ایک قیدی کی حیثیت میں رکھا ہوا ہے تو اس قسم کے غلط اعتراضات کے تفیقے کے لیے ضرورت تھی کہ ہم کوئی ایسی چیز خطابات کے ذریعے لائیں جس سے امت کو انشاءاللہ شاء فائدہ ہو اور اغیار اسلام کے اعتراضات کا جواب بھی ہو سکے تو وہ اسلام میں عورت کے مقام کے نام سے اللہ نے توفیق بخشی کہ وہ بھی البم مکمل ہو گیا الحمد للہ پچھلے سال سے بات میں آ چکا ہے اللہ قبول فرمائے اور اللہ اخلاص عطا فرمائے اللہ ریاض سے سماعت سے شہرت سے بچائے وہ اب آباد سے ہم نے مشورہ کیا کہ اس وقت ضرورت ایک بات کی ہے کہ اگر ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں ہم اپنے دروس کی ابتدا کریں اور اللہ توفیق بھی دے اصل بات تو ساری اللہ کی توفیق ہے کہ وہ توفیق دیں گے تو بات ہوگی اللہ تبارک و رہا اگر توفیق ہی نہ دیں تو آدمی کیا کہہ سکتے تو اس کی زیادہ اہمیت ہے ضرورت ہے اس کے دو فائدے ہوں گے ایک تو ہم سرکار دو عالم کی زوجات طیبات طاہرات امہات المؤمنین سے متعارف ہوں گے اور دوسرا اس میں ہماری اپنی بیٹیوں کے لیے اپنی بہنوں کے لیے ہمارے اپنے آہلویال کے لیے ایک جھلک ملے گی کہ سرکاریں تو عالم کی گھر کی روشنی گھر کی تہذیب کا کیا عالم ہے آپ کا کیا معاشرت آپ کی کیسے حوصلے عشرت تو اس سے جب ایک عورت کی اصلاح ہو جائے تو یقین فرمائیں کہ پورے گھر کی اصلاح ہو جائے ضرورت اس بات کی تھی اور اسی زمین میں انشاءاللہ اگر اللہ نے توفیق بخشی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعدد ازواج پر جو اعتراضات ہوتے ہیں جیسے آج کل دشمنوں نے آپ نے دیکھا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں اسی طرح پہلے ہندوؤں نے انہوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کتابیں لکھی انہوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف رنگیلا رسول کتاب لکھ کر عالم اسلام کے مسلمانوں کے دلوں کو زخمی کیا اسی طرح اور بھی ہر دور میں حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بن الاشرف یہودی حضور صلم اللہ علیہ وسلم کے دور میں ابی لہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ابھی لہب کی بیوی حضور کے خلاف اس قسم کے اشہار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حجب میں باتیں ہر لحاظ سے یہ ابتدا آفرینس سے ہوتا آیا ہے اور ہوتا جائے گا اصل بات یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی آزمائش ہوگی اسی طرح آپ دیکھیں کہ رشدی ملعون کا فتنہ اٹھا اسی طرح آپ دیکھیں تو سلیمہ نسرین کا فتنہ اٹھا اسی طرح آپ دیکھیں کہ اب جناب انہوں نے ایک عورت کو ایک مسجد میں خطبہ جمعہ کے لیے اور امامت جمعہ کے لیے کھڑا کر دیا اب جناب اب اتنے عرصے کے بعد آپ دیکھیں کہ پھر وہ ڈینمارک سے آپ نے جیسے دیکھا ہے سنا ہے پڑھا ہے اب تو ہر مسلمان کو پتا ہے کہ پہلے ایک چھوٹی سی اخبار میں جس کی اشاد بڑی محدود تھی اس میں کارٹون شے کیے گئے اس کے بعد اس سے کچھ اور زیادہ اشاعت والی اخبار کو دیا گیا پھر ناروے کی ایک اخبار کے ذریعے نعوذ باللہ مسلمانوں کی دلشکنی کی گئی اس کے بعد پھر انہوں نے یورپ کے بعد اخبارات جو تھے انہوں نے بھی اپنے اس اخبار کو حرریت فکر اور حرریت آزادی قلم کے نام سے اس کا تعاون کیا یہ سارا ایک مقدس ہے ایک پلاننگ ہے ایک پروگرام ہے اس پہ کفر چل رہا تو ہمارے لیے کیا چاہیے کہ ہم علم کا جواب علم سے ہم قلم کے جواب قلم سے دیں نہ کہ تلوار سے دیں ہم ان کے معاملات کو اصولی بات ہے کہ آج دور دنیا جو ہے اپنے یعنی علوم پہ بہت میراج پہ جاری جو کہ دنیا ختم ہونے پہ آ گئی ہے آخر اب کی تو آئے گی تو لہٰذا ہم ہر چیز میں انتہا پہ پہنچیں گے تبھی تو فصل کٹے گی فصل پک جائے گی تو پھر کاٹی جائے گی تو اسی لیے اب ہم علمی طور پر بھی بویا کہ اپنے انتہاؤں کو چھو رہے ہیں لیکن ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ آدمی اگر کسی بات کو مدلل انداز میں اپنے قسم کے سامنے اپنے مخالف کے سامنے اپنے دشمن کے سامنے بھی رکھے تو وہ بات مانتا ہے اسی طرح کا عرصہ پہلے میں انہیں بہادرات کے سلسلے میں امریکہ گیا ہوا تھا تو وہاں ایک مکالمے میں جب بات ہوئی تو ایک صاحب نے کہا کہ دیکھیں جی آپ مسلمان تو بہت پیچھے ہیں مسلمانوں میں علم نہیں ہے تہذیب نہیں ہے تمدن نہیں ہے جی حالت ہے ناخاندگی ہے وہی پرانی صدیوں کی پرانی وہی تہذیب ہے آج تک وہی کاروکاری ہے آج تک اسی طرح عورتوں کا قتل ہے تو آپ لوگ کیسے کسی پڑھے لکھے ملک کا کسی پڑھی لکھی دنیا کا مقابلہ کریں گے آپ کے پاس علم ہے ہی نہیں اور ہمارے علوم کا یہ عالم ہے کہ ہم نے جناب میزائل بنا لیے ہم نے ایٹم ایجاد کر لیے ہم نے ایسے ایسے ہوائی جہاز ایجاد کر لیے جو آواز سے تیز رفتار ہیں ہم نے ایسے ایسے انتظامات کر لیے کہ اب ہر آدمی ایک چھوٹا سا جوال جیب میں رکھ لے تو پوری دنیا سے رابطے میں ہے ہم نے پورے عالم کو ایک گلوبل ویلج میں تبدیل کر کے رکھ دیا ہے تو آپ لوگ ہمارا بات میں مقابلہ کر سکتے ہیں تو اس انداز پہ اس نے یعنی وہ تو بڑی تفصیل سے بات کی اس کا ٹائم تھا اس نے تو اس نے بولنا تھا بارہ تو اس نے اپنے ذرائع دیے تو اس کے بعد میں نے اس سے ایک سوال پوچھا میں کہا آپ کی تقریر سنی ہے ماشاءاللہ اللہ آپ ٹھیک ہے آپ اچھے پڑے لکھے آدمی ہیں مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ آپ نے میزائل بنا لیے آپ نے ایٹم بنا لیا آپ نے پیٹریاٹ کی یاد کر لی آپ نے جناب ایسے ایسے اخباریں سنائی سپلائٹ کے ذریعے ایسا پوری دنیا میں جہاں چاہیں آپ مٹی پہ چلتی ہوئی کیونٹی کو بھی دیکھ لیتے ہیں یہ ساری ترقی آپ نے کی لیکن آپ یہ بتائیں گے یہ ترقی کی سارے اسلام کے زمانے میں آپ لوگوں نے کیوں نہیں کی آپ تو عیسائی ہیں آپ بس ہی ہیں آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں آپ کے پیغمبر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو ہمارا بھی ایمان ہے کہ وہ اللہ کے رسوم لیکن یہ ساری ترقی یہود نے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نہیں کی نسارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نہیں کی اس کی وجہ مجھے آپ بتائیں کہ آخر یہ ساری ترقی محمد مصطفیٰ کے زمانے میں کیوں ہوئی میں ایک بات کا مجھے جواب دے دیں مجھے قائل کر دیں اس کے بعد میں آپ کی ترقی کو ماننے کے لیے تیار ہوں تو معلوم یہ ہوا کہ یہ علوم جو تھے چاہے وہ علوم فلکیہ ہوں یا علوم ارضیہ ہوں چاہے وہ علوم علویہ ہوں یا علوم سفلیہ ہوں چاہے علوم الدیاان ہوں یا علوم الابدان ہوں یہ سارے دروازے کھلے اس وقت ہیں جب اللہ نے محمد وصطفہ کو بھیجا رحمت دو جہاں رحمت صلی اللہ علیہ و علیہ وصحب و سلم وسیم القصل القص کو بھیجا ہے آپ کا جب دور آیا اور آپ جب قرآن لے کے آئے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن کے ذریعے پورے عالم قروش راز کرایا اس قرآن نے آ ہمیں قصہ ابراہ کے بارے میں بتایا اس قرآن نے آ ہمیں ابابیل کے بارے میں بتایا کہ اصل علیہ تیرن ابابیل سرمیم بھی جیارہ دن من سرکی دن وہ پرندے چھوٹے چھوٹے کنکر لائے تھے اور وہ کنکر جب ہاتھیوں کے ان کے سواروں پہ ڈالا جاتا تھا تو اس کے اندر گھستا ہوا ان کی تباہی و ہلاکت کا باعث بن جاتا تھا اور وہ کنکر جو ہے ان کے اندر بیماری جدری جسے آپ جدری عربی میں کہتے ہیں چیچک کہہ سکتے ہیں آپ یا اس کو کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں وہ بھی پھیلنے کا باعث بن جاتا تھا ان کا عضو عضو کٹنے لگ جاتا تھا تو یہ فلسفہ یہ چھوٹے سا پتھر چھوٹے سے ذرے سے اتنے بڑے ہاتھیوں کی ہلاکت کا باقیہ سنانے والا کون ہے محمد مصطفیٰ اب آپ نے غور کیا کہ وہ ذرا ڈھونڈے آپ کو بھی ذرائع میں نے کہا کس نے سکھایا یہ بات تو حضور کے آنے کے بعد ہوئی نا کہ جب ولیس رئی نے شیطان سے پوچھا کہ بھائی آپ ملال لالا کی خبریں کیوں نہیں لا رہے ہو انہوں نے کہا جی کیا کریں اندا کنڈا نقوت بن بقاعد ہم نے تو خلائی اسٹیشن اپنے بنائے ہوئے تھے وہاں بیٹھ کے ہم ملائکہ کی باتیں سنتے تھے لیکن ومین استم علا جہ شیابر رسد اب اگر ہم سننے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک چمکتا ہوا اور جلانے والا ستارہ آ کے ایسے شاہ کی طرح ہمیں لگتا ہے تو یہ تو یہ باتیں آپ تو کس نے بتائیں محمد مصطف صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو ساری زندگی چامک ٹوئیاں مارتے رہے کہ ذرہ تقسیم ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے آپ نے کہا کہ ذرہ ناقابل تقسیم ہے اس کے بعد آپ انیسویں صدی میں آ اس بات پہ پہنچے کہ ذرہ قابل تقسیم ہے اور پھر اس سے آپ نے قدابل ذریعہ بنانے شروع کیے قرآن نے تو یہ بات چودہ سو سال پہلے ہمیں بتا دی تھی اللہ نے اپنے قرآن میں واضح کر دیا تھا ضرورت ولا فلم بلا افغر انسان کا ملا اکبر کہ کوئی ذرہ یا اس سے بڑا یا اس سے چھوٹا تو قرآن بتا دیا کہ یہ تو قابل تقسیم سارے علوم آپ کو کس نے دیے آپ کیسے ہمیں کہتے ہیں کہ مسلمان نوز بلّہ جاہد آپ تو غسل کرنا نہیں جانتے تھے اس وقت بھی بغداد کے اندر جو ہے ماشاءاللہ اللہ ہوتے تھے آپ یورپ کو تو پتہ نہیں تھا کہ غسل کیا چیز ہوتی ہے یورپ تو جہالت کی تاریخیوں میں پڑا ہوا ہوتا تھا اگر آپ اسپین سے ہماری کتابیں نہ لے جاتے اگر آپ ہمارے علوم کو نہ لے جاتے آج ایلوپیتھی آسمان پہ, پہ پہنچ جائے لیکن پھر بھی اسی ابن سینا کی محتاج ہے کہاں جائیں گے آپ کیسے نکلے گی آج بھی مجبور ہیں کہ اپنے سینگا کے نام سے اپنے میڈیکل کالجوں کے نام رکھتے ہیں اپنی کتابوں کے نام رکھتے ہیں جو کہ بنیاد علم کے رکھنے والا ہو شا تو کس چیز میں آپ ہم سے آگے بڑھے ہیں آپ مجھے ایک بات سے تو بتلا دیں کہ کون سی ایسی بات ہے سینس نے کہا جی یہ زمین جو ہے یہ بھی اجرام فلکیہ کا ایک حصہ تھی یعنی پہلے آسمان سے ملی ہوئی تھی پھر علیحدہ ہوئی تھی چودہ سال پہلے قرآن نے بتا دیا اب علمی اللہ کفراد ملا ہوا تھا ہم نے سارے علوم تو آپ کو قرآن سے بھی لے ہیں آپ ہم سے علوم لینے کے بعد الٹا ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ جاہل ہیں ہمیں تو جاہل رکھا گیا ہمیں تو جاہل بنایا گیا کبھی سرداروں کے ذریعے کبھی جاگیرداروں کے ذریعے کبھی سندکاروں کے ذریعے کبھی حکومتوں کے ذریعے ہمارے آپ پھر ہمارے اندر نصاب تعلیم کو تقسیم کر دیا گیا غریبوں کا نصاب الگ ہے مڈل کلاس کا الگ ہے اور ایلیٹ کلاس کا الگ ہے ایک بچہ مڈل کلاس میں پڑھ کے آتا ہے لحاظ سے اور ایک بچہ ماشاءاللہ اللہ یا لاہور یا کراچی یا اسلام آباد کے سکولوں میں پڑھتا ہے اس کا مقابلہ وہ غریب کیا کرے گا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب انٹرویو ہوگا تو وہ ایلیٹ کلاس والے تو آگے نکل جائیں گے اگر سارے پیچھے رہتے ہیں تو ہمیں تو تم زبردستی یاد بنا رہے ورنہ یہ تو نہیں کہ اس کے اس لیے اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم چاہے ڈنمارک کے گستاخ کا مقابلہ کریں یا کسی یورپ کے گستاخ کا مقابلہ کریں مقابلہ علم سے ہوگا مقابلہ دلائل سے ہوگا کیونکہ جب آدمی دلائل سے بات کرتا ہے اب دیکھیں نا کہ احمد دیداد کا جب انٹرنیشنل لیول پہ مناظرہ ہوا پادری کے ساتھ وہ کھلی سی بات تھی نا کہ ان کے پیچھے دس پادری بیٹھے ہوئے تھے اپنی کتابیں لے کر اور ہمارا ایک آدمی کھڑا تھا بےچارہ وہ پڑھ ہے ان کی کتابوں کے حوالے سے رہے اور منہ کھول کے وہ بیٹھے ہوئے ہیں آخر میں اس نے کہا کہ چلو ایسا کرو یہ کتاب جو تمہارے ہاتھ میں ہے یہ اللہ کی اگر کتاب ہے تو اس میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فلاں صفہ جو ہے نا وہاں سے صرف دو صفحے کی عبادت پڑھ لو اگر عبارت پڑھ کے لوگوں کو سنا دو میں ہار گیا اور قرآن سے تو مجھے جہاں سے کہو میں پڑھتا ہوں اب جناب وہ دے رہے ہیں اور فادی صحابہیں آئے بائیں کر رہے ہیں حتیٰ کہ احمد دیداد نے کہا. کہا یہ زہر کا پیالہ پی لے گا لیکن اپنی کتاب نہیں پڑھے گا کیونکہ جو کس سنے گا وہ کہا, کہا یہ کتاب ہے اللہ کی اتاری ہوئی کتاب ہے جس کے اندر اس قسم کی باتیں لکھی ہوئی ہیں اس قسم کی گستاخانہ کلام ہے یہ کیسے اللہ کا کلام ہو سکتا آخر اس نے نہیں پڑھا اس نے شکست قبول کر لی لیکن اس نے کتاب نہیں پڑھی کیونکہ اگر کتاب پڑھتا تو عالم میں اور رسوائی کا ذریعہ بچ جاتا اس لیے ہم نے یہ ضرورت محسوس کی کہ ازواج النبی کے بارے میں جو شبہات ہیں جو اعتراضات ہیں جو دشمنوں کے حفوات ہیں اور بلا وجہ بحض تباہ مات ہیں ایک تو ان کا ازالہ ہو اور ایک حضور پاک کی بیویوں سے جو عقیدت ہے وہ بھی تو حضور کی وجہ سے ہے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا احترام ہے تو کیوں ہے اس لیے ہے کہ وہ محمد وسول اللہ کی بیویاں بی بی ہیں تو ان کی ازواج متحرات کے سیرت کا بیان گویا یہ بھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حصہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آدمی کسی کے گھرانے کے بارے میں خیر کی بات کہتا ہے تو لازمی بات ہے کہ اس گھر والے کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے یہ اصولی سی بات میرا ایک دوست تھا بےچارا بہت ہو گیا وہ پرانا علی گڑھ کا پڑھا لکھا آدمی تھا اور پھر اس نے سیاست میں اور پتہ نہیں کیا کیا مقام پیدا کیا اور عجیب قسم کا بہرحال وہ آدمی تھا وہ کمسٹ آدمی تھا دہریہ قسم کا نہ خدا نہ رول بہرحال اتفاق ایسا ہوا کہ وہ میرے ساتھ دوستی تھی بے تو دوستی دوستی میں ہم جناب آ رہے تھے عمرہ کرنے کے لیے تو اس نے کہا یار کہاں جا رہے انہوں نے کہا وہ پاسپورٹ بنوانے ہیں انہوں نے کہا چلے یار پاسپورٹ تو میرا بھی بنوا لو تھا تم عمرے بھی چلے جانا میں اپنے کسی اور عمرے پہ چل جاؤں گا یورپ چل جاؤں گا تم مکہ مدینہ دیکھا یا نہ تم اللہ کا گھر دیکھا نہ ہم اللہ کی شان دیکھنے چلے جاؤں گا بہرحال پاسپورٹ بن گیا اب جب پاسپورٹ بن گیا ہم تیار ہوئے تو سر کہا یار سر پروگرام تو نہیں بنا چلو کیا خیال ہے میں بھی تمہارے ساتھ چل جا چلو بھائی دوست میں صاف آ میرے پاس تو ماشیوائے تین کپڑوں کے خوشحال کا بڑا چوکھا تھا وہ امیر آتی تھا لیکن وہ بچتا نہیں تھا تین کپڑے ہیں یار تم چھوڑو اللہ کرے بہرحال خلاصۃ الکلام یہ ہے کہ ہم اس کو لے آئے مکے میں آ گئے میرے والد صاحب رحمۃ اللہ اس وقت مل تو صبح کی نماز کے بعد الحمدللہ للہ جہاں آج اللہ کی رحمت سے اور ان کی دعاؤں سے میں درد دیتا ہوں اسی جگہ وہ درد دیتی دینے کے بعد پھر وہ اسی جگہ تھوڑا سا آگے جا کے کابت اللہ کے دیوار کے سائے میں بیٹھ جاتے تھے وہاں پھر وہ اشراق پڑھتے نفل پڑتے یا جو کچھ ان کو توفیق دیتا تو تقریباً نو ساڑھے نو بجے تک بیٹھتے پھر وہ گھر گیا تو ان دنوں میں میں زیادہ پاکستان میں ہوتا تھا اور اپنے الیکشن ولیکشن ان مصیبتوں میں بھی پڑا ہوا تو وہ ایک دن آئے تو والد صاحب نے ان کو ساتھ بٹھا دیا وہ نظیر صاحب ان کا نام تھا اللہ مفرت کرے فوت ہو گئے تو ان نے کہا کہ دیکھو نظیر تم اس وقت اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو مجھے اپنے بیٹے کے بارے میں مختلف رپورٹیں آتی ہیں بات تو اچھی بھی ہوتی ہے गलत غلط بھی ہوتی کیونکہ تم اس سے بہت زیادہ کلوز ہو بہت زیادہ قریب ہو تم مجھے بتاؤ کہ حقیقت کیا ہے حقیق صاحب اپنے اس دینی طریقے پہ قائم ہے اپنے مذہب پہ اپنے مسجد اپنا مدرسہ اپنی خطابتیا اس سے ہٹ گیا ہے سیاسیات کی نظر ہو گیا تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ مجھے ایک بات بتائیں تو نظیر صاحب نے کہا کہ جی گزارش یہ ہے کہ میں بات کو بتاؤں گا آپ کو آپ نے پوچھا ہے اور مجھے بھی جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں لیکن آپ ناراض تو نہیں ہوں گے پھر اگر میں سچی بات کروں نے کہا نہیں جا. اور نے کہا دیکھیے آپ کو پتا ہے کہ میرا تعلق جو ہے مولنا ابوالکلام آزاد سے بھی رہا ہے میرا تعلق جو ہے حسیم اجمل خان سے بھی رہا ہے میرا تعلق جو ہے پاکستان میں آنے کے بعد فلاں علماء سے فلاں سے فلاں سے فلاں سے, سے اور پھر آپ سے بھی رہا ہے آپ کی خدمت میں بھی میں آتا تھا جب آپ پاکستان میں تھے کہ تم کبھی کبھی اور دیکھا آپ سارے مولوی مل کر مجھے مسجد میں نہیں لے جا سکے ایک دن نماز نہیں پڑھا سکے کہ اللہ کا بدلا مجھے کانتے میں احرام بدوا کے لے آیا میرے نزدیک تم سب سے زیادہ بزرگ ہے وہ انہوں نے کہا, تم لوگ تو کبھی مجھے مسجد میں نہیں لے جا سکے میں وہی بے تین کا بے دین رہا کمسٹ کا کمسٹ رہا کبھی خدا کو نہیں مانا رسول کو نہیں مانا اس بندے نے مجھے احرام بنوا دیا عمرہ کروا دیا اس پتھر کے گھر کو بھی منوا دیا کہ یہ اللہ کا گھر ہے تو میرے نزدیک تو یہ زیادہ بزرگ ہے میں تو آپ کو بھی بزرگ نہیں مانتا میں تو ان مولویوں کو بھی بزرگ نہیں مانتا جو مجھے مسجد تک نہیں لے جا سکے میں تو اس کو کہیں تو ویر بھی مان لوں گا بزرگ بھی مان لوں گا فقیر بھی گا. اس کے بارے میں میں آپ کو کیا شکایت کروں جس کے بارے میں میری یہ عقیدت ہو تو بس بڑے خوشی اچھا تو وجہ کیا تھی کہ بھائی ایک لحاظ سے بیٹے کی تعریف ہو رہی تھی تو اس لیے ہمیشہ قاعدہ ہے کہ جب آپ سینت تیباب کریں گے ازواج مبتحات کی تو یہ سبب بنے گا حکم رسول کا اور حب رسول جو ہے وہ سبب ہے اللہ کی محبت کا اور اللہ کی محبت اور رسول کی محبت اور اہل بید کی محبت اصحاب رسول کی محبت سبب ہے ہمارے لیے نجات دارائن کا تو اس لیے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آج ہم اپنا پہلا درد جو ہے فصیلت اضواج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا علیہ و اصحاب ہی و سلم وسیم قصیر قصیرہ سے شروع کرتے ہیں اب مسلمانوں کے لیے چونکہ سب سے بڑی چیز کیا ہے اللہ کا قرآن اور قرآن سے بڑی گواہی قرآن سے بڑی دلیل قرآن سے بڑی سچائی دنیا میں کوئی ہو نہیں سکتی امن خود تک اللہ ہے کی تو سب سے پہلے تو ہم اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کی چاند کے بارے میں کیا تو یاد رکھیں کہ قرآن پاک میں اسی صورت مبارک میں جو صورت الحضاب ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ نے قرآن پاک میں اپنے نبی کو مخاطب فرمایا فرما دیا ازواج کا ان کم تن دل حیات دنیا وزین کن کن سراحن جمیلا اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی تن باب یا او ہنبی یہ خطاب جو ہے یہ بھی لقب ہے محمد الصفا اس لیے وہ لوا لکھتے ہیں کہ نام لے کے حضور کو نہ پکاریں بلکہ جب بھی پکاریں تشریف سے تکریم سے تعظیم سے پکاریں کہ اللہ پاک نے بھی حضور کا نام جو ہے کسی خاص مقام پہ تو لیا ہے ورنہ جب بھی خطاب فرمایا ہے تو القاب سے خطاب فرمایا ہر پیغمبر کو اللہ نے نام سے خطاب فرمایا یا آد مسکن فرما یا سب مریم یا ز یا یحییٰ لیکن جب حضور کی باری آئی تو فرماتی ہیں یا ایو حل النبی یا ایوہن المزمل یا ایو ہل مزمل یازواج کا آئے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لفظ اوہن نبی ہے ہم پیار کیوں کہتے ہیں اپنی اظہار عقیدت کے لیے اظہار محبت کے لیے کہ اللہ کو نبی پیارے ہیں تب تو اس انداز میں خطاب ہو رہا ہے اگر پیار نہ ہوتا تو خطاب کا یہ انداز بھی نہ ہوتا یہ انداز اتخاب بدلاتا ہے کہ وہ حبیب اللہ ہے جیسے ابراہیم خلید اللہ ہے میرے محمد مصطفیٰ وسلم علیہ وسلم جو ہیں حبیب اللہ ہیں اور حضور کی اتباع ہی اللہ کی محبت کا ذریعہ ہے اس لیے قرآن واضح کر دیتا ہے کہ کل ان کن تم تو حقبول اللہ کہہ کہ اگر تم چاہتے ہو اللہ سے محبت فتح بے بب کم اللہ تم میری اتباع کرو اللہ تم کو اپنا محبوب بنا دیں گے تو اللہ کی محبوبیت حاصل ہوگی تو اتباع محمد مصطفیٰ سے نجات حاصل ہوگی تو اتباع محمد مصطفیٰ سے اللہ نے بولنا کل ازواج کا کل ازواج کا ان کن تن اللہ یادت دنیا وسی اور دوسرے مقام پہ بھی اللہ نے اسی طرح فرمایا وہاں بھی خطاب کا انداز یہی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل ازواجی کا اپنی بیویوں سے و بیٹیوں سے اپنی الْمُؤْمِنِينَ اور ون کی عورتوں سے کہ دے کے حجاب کریں یوز نین اللہ ویل وہاں بھی لفظ ازوا کا یا اسی لفظ پہ غور رکھیں اور یہاں بھی لفظ کیا جائے کل ازوا جی کا اسی طرح قرآن پاک میں دیکھیں ایک تیسری آیت میں فرماتے انمنی ازواج ام وہاں تم وہاں بھی فرمایا ازواج لفظ ازواج اسی طرح ایک چوتھی آیت میں فرمایا انا لا کا۔ وہاں بھی لفظ ازواج تو سارے قرآن میں نظر ڈالیں کہ اللہ نے حضور صاحب علی واسعی و وسلم کی بیویوں کو لفظ ازواج ازواج جمع ہے زوج کی اب اس بات کو سمجھیں کہ لفظ ورنہ عورت کے لیے لفظ یمرا بھی ہے عورت کے لیے لفظ زوجہ بھی ہے عورت کے لیے لفظ بھی ہے تو کئی یعنی القاب ہیں عورت کے لیے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے جو لفظ استعمال فرمایا ہے وہ اپنا جو ہے ازباج کا ہے اس کی کیا وجہ بس اس بات کو آپ سمجھیں تو اسی میں شان ہے ازواج رسول اللہ ازواج یاد رکھیں جمع ہے زوج جی کا معنی کیا ہوتا ہے دونوں چیزوں کا برابر ہونا جیسے آپ کا محاورات عرب میں کہتے ہیں زو یا خف جیسے جوتی کے دونوں پاؤں جو ہیں وہ برابر ہوتے ہیں ان میں ذرا سا بھی فرق نہیں ہوتا جن میں یعنی تماسل ہو عربی میں کہتے ہیں تماسل ہو تشاب ہو تشاکل ہو وہ زوج ہوگا زوج جوڑا ہو گیا لیکن کیسے زوج ہوگا جس میں تشاکل ہو کہنا تماسل ہو تشاب ہو یعنی برابری تب وہ زوج کہلائے ایک چھوٹا بڑا زوج تو نہیں کہ تماسل نہ ہو پھر بھی نہیں کہلائے گا تشاکل نہ ہو پھر بھی نہیں کہلائے گا تو اس لیے اب آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اچھا اور مقامات پہ اللہ نے نام لیا ہے لیکن وہاں لفظ امرہ ہے مثلا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے قرآن ذرا مسلطن اللہ نے مثال بھی کی کہ دیکھو نو علیہ السلام کی بیوی بھی, بھی کافرہ اور لوت علیہ السلام کی بیوی بھی, بھی کافر حضرت لوت علیہ السلام نبی ہے بیوی کافر ہے حضرت نو علیہ السلام اول رسول پہلے نبی ہیں لیکن بیوی کافرہ اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ ابتدا اسلام میں یا اسلام سے پہلے جتنے ادیان اور مذاہب گزرے ہیں ان میں کافر سے نکاح کرنا جو ہے وہ جائز تھا کوئی منع نہیں تھا شریعت ایک بات یہ بتائے کہ نبی کی بیوی بی کافر کیوں ہو کیونکہ منع نہیں تھا تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی بے سے پہلے اپنی بیٹیوں کا نکاح کین سے کیا کیونکہ منع نہیں تھا اس لیے علماء نے ایک بات یہ بھی لکھی ہے وہ اسی زمین میں آپ یاد رکھیں کہ کسی پیغمبر کی بیوی کافرہ تو ہو سکتی ہے لیکن فاجرہ نہیں ہو سکتا یعنی کسی پیغمبر کی بیوی یہ تو ہو سکتا ہے کہ کافرہ ہو لیکن یہ نہیں ہو سکتا نعوذ باللہ کہ وہ گناہ ہو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ بد گردار ہو کیونکہ اگر وہ گناہ ہو یا بد کردار ہو تو اسبت نبی پہ حملہ ہوتا ہے اصل تو کافی کیا ہو گیا اس لیے قرآن نے جہاں فرمایا کہ فقان ان کی بیویوں نے خیانت کی تو خیانت مانا گناہ نہیں خیانت یہ کی کہ انہوں نے اپنے کفر پہ رہتے ہوئے اپنے کفار کی حمایت کی لیکن حضرت لوت علیہ السلام کی حمایت نہ کی حضرت نول علیہ السلام کی حمایت نہ کی ورنہ کبھی بھی اللہ اپنے انبیاء کے گھرانے کو اتنا پاک رکھتے ہیں اتنا صاف رکھتے ہیں کہ وہ کافر تو ہو سکتا ہے لیکن گناہ نہیں ہو سکتا اسی لیے میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا کہ وہ لطمن نکاحً کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے نکاح سے پیدا فرمایا ہے اور فرمایا کہ اللہ نے جب سے میرا سلسلہ رکھا ہے حضرت اسماعیل سے کنانہ کو اختیار کیا کنانا میں سے قریش کو چن لیا قریش میں سے اللہ نے بنو ہاشم کو چن لیا بنو ہاشم میں سے بنو عبد المطلم کو چن لیا عبدالمطلم کے گھرانے سے مجھے چن لیا حضور نے فرمایا میری والدہ سے لے کے آخری نسل تک چلے جاؤ پوری نسل نے زنا نہیں ہوا کہیں اللہ نے پاک رکھا یعنی یہ عزت وسمت ہے کہ صدیہ پہلے یعنی یہ نہیں حضور کے خدان یعنی اس سے پہلے بلدی اسماعیل یعنی اب حضور کا نصب کہاں سے چلے گا محمد ابن عبد اللہ ابن عبد المطلف ابن عاشم ابن, ابن عبدالغلاف کشید قلعہ بولے لیکن انتہا بلدی اسماعیل پہ جا کے ہوگی تو اللہ نے اس سے لے کر حضور کی والدہ تک ایسا نصب محفوظ رکھا ہے کہ کوئی دشمن تانا بھی نہ دے سکے <تصفيق> <تصفيق> تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ بات کو سمجھیں کہ وہاں اللہ نے لفظ کیا استعمال کیا امراط لوہن ممراط لوت ان لوت کی بیوی عورت اچھا اسی طرح آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم تو پیغمبر ہیں وہاں بھی لفظ آیا تو مرا کیا ہے پرانے پاک میں باقاعدہ آپ نے پڑھا ہے کہ جب مہمان آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں آپ نے جناب ایک بچڑا ذبے کیا گھوما اور پیش کر دیا آپ دیکھا کہ مہمان تو کھاتے نہیں کہا جاتا کلو کیوں نہیں کھاتے ہو ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے کہ یہ اچھے مہمان ہیں اچھا یہ عرب میں ایک رواج ہوتا تھا کہ مہمان اگر کھانا نہ کھائے تو مانا کہ دشمنی برنا کیسے دوست ہو اور کھانا نہ کھائے یہ اجنبی ہو اور کھانا ہاں دشمن نہیں کھاتا کہتے میں اس کے گھر کا کھانا کیوں کھاؤں گا یہ تو میرا دشمن ہے اصل میں روایات ہوتے تھے پہلے زمانے میں روایات ہوتے تھے کہ جب آپ نے ان کا کھانا کھا لیا تو دشمنی کیسی جب آپ نے ان کا پانی پی لیا تو ان کی نمک کھا لی تو دشمن کیا یہ تو آج کل ہے نا جس کا کھاتے ہیں اسی کو رگڑتے ہیں ماشاءاللہ اصل میں مصیبت یہ ہے نا وہ نمک ہی بدل گئی نا پہلے نمک اثر کرتا ہے اب نمک ہے مسلم اصلی تو ہے نہیں اثر کیا کرے اب نمک بھی تو آرٹیفیشیل ہے نا اصلی کہاں سے آئے آ گھی بھی آرٹیفیشیل ہو گیا تو اس لیے وہ اپنا دودھ بچے کا وہ بھی پولٹری والا اور ڈبے والا ہو گیا بات تو پھر کیسے ورنہ پہلے یہ پڑے رواج ہوتے تھے اس لیے آپ نے دیکھا نہیں کہ ایک بہت بڑا سردار تھا اپنے علاقے کا راجہ قسم کا بندہ تھا حضور کی خدمت میں حضور کو مطلوب تھا یعنی دشمنی کی نا تو مسلمان اس کو پکڑنا چاہتے تھے مارنا چاہتے وہ جب آیا اور بعد ہی وہ آیا ہے کہ نہیں حضرت عمر کے دور میں بھی آیا وہ حضرت عمر کے دور کا قصہ ہے تو وہ جب آیا تو کہنے لگا کہ پانی مجھے پیاس لگی نے حکم کیا آپ پانی لیاؤ پانی جب لائے تو اس نے پیالہ اسے پکڑا ہاتھ میں رکھنے لگا کہ اگر جب تک میں پانی مجھے پانی پینے دو گے ایسے نہ میں پانی پیوں تلوار مار دیں انہوں نے کہا نہیں نہیں جب تک آپ پانی پیئیں گے ہم کچھ نہیں کہیں گے اس نے رکھنے لگا میں نے اسی لیے تو منگوایا تھا اب جب تک میں پانی نہ پیوں آپ مجھے پناہ دے چکے ہیں میں پانی نہیں پیتا نے کہا اب ہم نے زبان کر دیا وہ زبان پر تو پابند ہے ہم تو زبان سے نہیں ہی رہیں گے ابھی تو یہ روایات ہوتے تھے اس وقت تو اس لیے اب قرآن پاک کہتا ہے کہ جب مہمان آئے تو آپ نے کھانا کھانا کھایا اس کے بعد نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ اتنا روستا ہم تو فرشتے ہیں تو اب جناب پوچھا کالفا خط وکم اس کے بعد آتا ہے کہ کہ آپ کی عورت بھی وہاں کھڑی تھی جب انہوں نے بچے کی خوشخبری دی وہ بےچاری ہنس پڑی انہوں نے کہا عجیب بات ہے میں بوڑھی ہو گئی خامند بوڑھا ہو گیا ہماری وہ عمر ہی گزر گئی بچے پیدا کرنے کی اب تو ہم بالکل عقیم ہو گئے اب ہمیں خوشخبری دی جا رہی انہوں نے کہا عجیب بات ہے تم تعجب کریے تو اللہ کا اللہ کی طرف سے خبر ہے اللہ تو قادر ہے چاہے بوڑھے کو دے دے نہ چاہے تو جوان کو بھی نہ دے تو وہاں بھی لفظ کیا ہے وہ ہمارا اسی طرح جب اللہ نے زکریہ علیہ سلاد والسلام کی دعا مانگنے کے بعد اللہ نے آپ کو خوشخبری دی کہ یا زکریہ ان نالوشیوں کا بھی غلام ہوا ہے تو وہاں بھی حضرت ذکریہ نے بھی عرض کیا تھا کہ یا اللہ ممرادی آخر میری بیوی جو ہے وہ بچاری دوسانڈ ہو چکی ہے وہ تو اس مدت عمر سے گزر چکی ہے جس میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہاں بھی لفظ و آتی حضرت ابراہیم کی بیوی کے بارے میں بھی لفظ آیا و مرا اتو کا اسی طرح کو حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں بھی لفظ آیا امراط لوتن حضرت نو علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں بھی لفظ آیا امراطا نو اچھا اسی طرح دیکھیں کہ پھر کی بیوی کے بارے میں بھی لفظ یہ سارا بب صلی اللہ فرعون وہاں بھی امر فرعون لفظ آیا امراط فرعون اچھا اسی طرح دیکھیں آپ سیدنا یوسف علیہ السلام کے قصے میں دیکھیں تو وہاں بھی یہی لفظ آپ کو ملے گا کہ امراط العزیز عزیز کی عورت تو اس لیے آپ اب اس لفظوں پہ غور کریں کہ ہر جگہ تو لفظ امرا ہے لیکن اللہ نے میرے مدنی باغ کی کسی بیوی بی کو امرا نہیں کہا اصل جو بات سمجھنے والی ہے خدا ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق دے اور تدبر اور تفکر کی توفیق دے کہ بہا تو کہہ دیا امرہ لیکن حضور کی بیویوں کا جب نام آیا ہے تو فر ازواج ازوا جی کا یا فر میں یا نسواں میم ان کن باہی شتیم نتیم یا فر یا نساء النبی سن کا دن ان سار کہیں فرماتے انفم بزواج کہیں فرماتے ان کا ازواجک اور کسی جگہ فرماتے ہیں یا او ہن بیم تو ہر اللہ تب تبتغی تب تبھی مارا زادواز تو وجہ اس کی کیا تو اصل بات جس کے لیے ہم نے اتنی لمبی تمہید باندھی ہے اس لیے کہ وہ میرے سامنے کے دماغ میں اتر سکے کہ زوج کا مانا ہوتا ہے جس میں برابری کا مانا پایا جائے جس میں تماسن اور پشاب پایا جائے اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ کو جو ہم نے بیویاں دی ہیں یہ باقی آپ کے جوڑ کی ہیں آپ کی زوج ہیں یہ واقعی ادواج کہلانے کی مستحق ہے اچھا وہاں امرا تھا لوت جوڑ نہیں بنتا کیوں لوت نبی ہے وہ کافرا تو جوڑ کیسے بنے اچھا ابھی نو علیہ السلام کی بیوی کو امرا کہا کہ جوڑ نہیں بنتا کیوں کہ وہ کیسے جوڑ بنے وہ نبی ہے وہ کافرا اچھا اب حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ حضرت ایسا علیہ السلام کی بیوی کو امرا کیوں کہا کہ وہ قصہ حمل تھا وہ قصہ تھا کہ اللہ آپ کو بیٹا دے گا اللہ نے کہا عالی دجو دن و حاداب عجیب بات ہے کہ میں بوڑھی جو ہے اب مجھے حمل ہوگا اب مجھے بچہ پیدا ہوگا اور یہ میرا خامد بھی بوڑھا ہو گیا تو وہاں چونکہ حمل کا قصہ تھا حمل عورت کو ہوتا ہے حمل مرد کو تو ہوتا نہیں تو وہاں بھی لفظ امرا کا استعمال ہو سکتا تھا وہاں بھی فوج کا لفظ استعمال نہیں ہوا بھی حضرت ذکریہ نے بھی کہا کہ وہ امرادی وہ حفلی ملت کا غلطی تو وہاں بھی چونکہ لفظ امرا کا استعمال ہونا تھا چونکہ منع یہ تھا کہ بھئی آپ کی بیوی جو ہے وہ کسہ حمل ہے کہ اللہ بچہ دیں گے اور حمل کا تعلق عورت سے ہوتا ہے اور حمل کا تعلق جو ہے وہ مرد سے نہیں ہوتا کیونکہ قرآن جو ہے قرآن تو ایک عظیم نعمت ہے لیکن خدا کرے کہ ہمیں اس میں اللہ ہمیں پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق دے قرآن میں تو اشارات ہوتے ہیں اب آپ دیکھیں جناب کہ اب اکیسویں صدی میں مصنف گزر رہے ہیں اب جدید تحقیق جو آئی ہے نا جی جدید علوم کے ماہرین کی جو تحقیق آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ آپ نے مکڑی کا گھر تو دیکھا ہے نا جس کو بیت الن عربی میں کہتے ہیں بیت الن ہم مکڑی کہتے ہیں کہ مکڑی گھر بناتی ہے اور عجیب سا گھر ہوتا ہے دیکھنے والا ہوتا ہے اتنا اچھا تو کوئی آرکیٹیکٹ بھی نہ بنا سکے جتنا وہ بناتے ہیں تو بہرحال اب تحقیق یہ آئی ہے کہ وہ گھر جو ہے عورت مانس بناتی ہے مذکر نہیں بناتا اب جدید علوم نے یہ تحقیق کی ہے اس کا باقاعدہ ریسرچ کی ہے انہوں نے تحقیق کی ہے وہاں جناب اس کو انہوں نے منظار اور اپنے مشینوں کے اور اپنے جہازوں کے رکھا ہے تو تحقیق پہ وہ اس نتیجے پہ, پہ پہنچے ہیں کہ مکڑی کا جو گھر ہے نا وہ گھر بنانے میں عورت ہی کام کرتی ہے مرد نہیں کرتا اب مکڑی والوں کو اب پتہ لگے گا کہ یار مساوات تو وہاں بھی نہیں وہاں بھی تو کام عورت سے لیا جا رہا ہے وہاں بھی بوانڈس سے کام لیا جا رہا ہے مذکر تو کھانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے تو بہرحال یہ ہے کہ لیکن اگر آپ قرآن پہ دیکھیں اگر آپ کا قرآن کا ذوق ہوتا تو یہ تو انیسویں صدی کے بعد یعنی اب جا کے بیسویں یا اکیسویں صدی میں اس تاکی پہ پہنچے ہیں لیکن قرآن نے ہمیں کیا بتایا تھا آپ نے فرمایا فلمخلا اللہ نے فرمایا میں ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے سوا اپنے دوست بناتے ہیں کا مثلا ان اتخذت جیسے کہ انکبوت مکڑی اتخذت خزر کا کر ہے اتخذت بیتا کہ جیسے وہ معنس مکڑی اپنا گھر بناتی ہے تو قرآن پہلے بترا گیا تھا کہ گھر بنانے کا کام مکڑی تا نہیں معنس کرتی ہے مذکر نہیں کرتا یہ اکیسویں صدی میں پہنچے ہمیں چودہ سو سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا کہ وہاں لفظ اتنا نہیں آیا لفظ ہے اتنا جب اتنا آیا تو مولس کے لیے اسی استعمال ہوا تو اسی میں اشارہ ہو گیا کہ اتنا قدرت بیتن بیت بنانے کا تعلق جو ہے وہ مولس سے ہے وہ مذکر سے نہیں تو اسی لیے یہاں بھی اشارہ ہو گیا کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام بننا ابراہیم نبی تھے ان کی بیوی تو ان کے شایان شان تھی اور لیکن وہاں آیا کہ ومرا تو کا امتنفظ قد کیوں حمل تھا اور حمل کا تعلق جو ہے وہ عورت سے ہوتا ہے حمل کا تعلق جو ہے وہ بدل سے نہیں ہوتا تو لہذا وہاں لفظ امرا کا استعمال کیا گیا اسی طرح زکری علیہ السلام کے قصے میں اور اسی طرح امراط العزیز کے قصے میں کیونکہ وہاں تجا وہاں جو ہے وہ تماسل وہ تشابو جو ہے قابل نہیں تھا یہ شان ازواج محمد مصطفیٰ کی ہے کہ وہ حضور کے ایسا جوڑ تھا اللہ نے حضور کے لیے ایسی بیویاں چن لی تھیں کہ ان کو جہاں بھی لقب ملا ازواج کا ملا جہاں بھی لقب ملا زوج کا ملا ان کو لفظ جو ہے وہ امرا کا نہیں ملا عطہ کہ آج کل محاورات تیارت میں بھی آپ دیکھیں نظیم جی. مثلا کوئی آدمی حضور دوسری شادی کر دے. اور یہاں عرب میں تو خیر رواج ہی ماشاء ہے دوسری شادیوں کا ہمارے ملکوں میں تو خیر کیونکہ یہ رواج کم ہے وہ اس لیے کہ حالات معاشرہ ہے نا ہمارے یہاں ہندو معاشرے کے اثرات ہیں نا اس لیے وہاں تو یہ چیزیں نہیں وہ تو سب سے بڑا مجرم ہوتا ہے یہ دوسری شادی کا بغیر شادی کے جتنا گناہ کرے وہ تو خیر مرد ہے نا اس کے لیے تو کوئی ایسا عیب نہیں ہے لیکن نکاح نہ کرے مقصد حرام خاطر ہے لیکن حلال نہ کرے. اصل چڑی جو ہوتی ہے وہ حلال سے ہوتی ہے حرام سے نہیں یہ ایک اتفاق ہے اللہ کی ورزی ہے تو بار آر آرم میں ہوتے ہیں تو اچھا آپ اگر کسی کے گھر میں جائیں اور عورت بیٹھی ہو اور لڑکا بیٹھا ہو جو اس کا یعنی حقیقی بیٹا نہ ہو بلکہ اس کے والد کی دوسری بیوی ہو تو آپ پوچھیں گے کہ من حاضری یہ کون ہے تو کہے گا امراط ابھی وہ فورن بچہ آپ کو جو چھوٹا سا بچہ بھی ہو اس سے پوچھے آپ کے من آدھی یہ کون ہے وہ کہے گا امراط آدھی میرے باپ کی عورت ہے اچھا اگر وہ عورت جس سے اس نے جنم لیا ہے وہ بیٹھی ہو چھوٹے بچے پوچھو کہ من آدمی کہے گا امی ہے میری ماں ہے وہاں نہیں کہے گا کہ میرے باپ کی عورت ہے وہاں فورن کہے گا لفظ امی یہ تو میری ماں ہے اچھا ابھی یہ بھی تو تمہاری ماں ہے نا باپ کی بیوی جو ہے کچھ ہو جائے لیکن ماں تو ہے نا تمہاری کسی حال میں بھی لیکن وہ کبھی نہیں کہ وہ کہے گا امرا تھا یہ تو میرے باپ کی عورت ہے اچھا ابھی یہ کون ہے کہ امید یہ ماں ہے تو اسی لیے لفظ امرا کا استعمال جو ہے نا آپ دیکھیں یہاں بھی تھوڑا سا یعنی تجانب میں استعمال ہوتا ہے تماسر میں استعمال نہیں ہوتا یہی کتنی بڑی شان ہے کہ اللہ حضور کی نبی حضور کی بیویوں کو حضور کے برابر لے آئے ورنہ کوئی حضور کے برابر ہو سکتا ہے حضور کے برابر تو کوئی نبی بھی نہیں ہو سکتے حضور کے برابر تو کوئی پیغمبر بھی نہیں ہو سکتے حضور تو امام الانبیاء لمبیاں ہیں امام المرسلین ہیں سید الاولین خرید ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کی ساری مخلوق میں افضل ہیں باد خدا فضل تو یہ قصہ ہے مختصر لیکن اللہ نے نبی کی بیویوں کو کتنی بڑی شان دی کہ فرمایا کہ ازواج النبی ازواج کا ازواج ام اور فرمایا نساء ان اور یہاں فرمایا یا نساء ان نبی یہ من کا کہ محمد مصطفیٰ کی بیویاں تم کوئی عام عورتیں نہیں ہو تم کی دنیا کی عام عورتوں کی طرح عام عورتیں نہیں ہو تم تو محمد مصطفیٰ کی بیویاں ہو تم تو ازواج محمد مصطفیٰ ہو تم تو زوجات محمد مصطفیٰ ہو اور دیکھو اگر آدمی تھوڑا سا غور کرے تو اللہ نے قرآن میں فرمایا نہ کہ اتیب لین اللہ نے فرمایا ہے، پاک بیبیاں پاک مردوں کے لیے اور پاک مرد جو ہیں وہ پاک بیبیوں کے لیے القبی سات گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے اور گندے مرد بھی گندی عورتوں کے لیے ہوتے ہیں اب جن کو اللہ نے حضور کے لیے چن لیا ہو تو حضور سے اچھا کون ہو سکتا ہے حضور سے طیب طاہر کون ہو سکتا ہے حضور سے زیادہ پاکیزہ زندگی کس کی ہو سکتی ہے تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بڑا مقام ہو اور آپ کی بیویوں کو یہ نہیں کہا گیا امراض محمدین کہا گیا ازواج کا یا ائون نبی یقل ازواج کا یا ایوہن نبی یقل ازواج کا و بنا طا و نساین یدنی علیہ جنابی بن تو یہ لفظ ازباج جو ہے اسی نے حضور کی بیویوں کو اتنا اونچا کر دیا ہے کہ کوئی ان کے مقام کو کوئی ان کی عظمت کو کوئی ان کی شرافت کو نہیں پہنچ سکتا اور پھر صرف لفظ ازواج نہیں آگے کتنا بڑا انعام ہے نبی اولام کہ نبی سب سے پیارا اپنی جان سے پیارا مال سے پیارا اولاد سے پیارا وا ازواج ام اور حضور کی بیویاں جو ہیں وہ مائیں لیکن یاد رکھو کس کی مائیں ہیں امہات وحات المومنین مومنوں کی مائیں ہیں حضور نے یا اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ام وحات المت وہ امت کی مائیں ہیں اس لفظ پہ غور کریں قرآن کے الفاظ کو سنیے عزیز کے الفاظ کو سنیے یعنی حضور کی بیویاں امہات وحات المومنین ہیں یعنی کہ امہات الامت حضور کی امت کی مائیں ہیں امت میں تو کافر بھی ہیں کافر بھی حضور کی امت ہے فرق اتنا ہے کہ انہوں نے نہیں مانا بعض امت اجابت ہے بعض امت دعوت ہے حضور کا جن نے مان لیا ہے وہ مومن ہے جنہیں نہیں مانا لیکن امت تو حضور کی ہے اور نبی تو کوئی ہے نہیں نوئی نے آنا ہے لیکن حضور نے فرمایا کہ بحاد المومنین ایمان والوں کی مائیں کافروں کی نہیں کافر قابل ہی نہیں ہے کہ وہ ان کو اپنی ماں کہہ سکیں یہ لقب ملا ہے امہات کا صرف امہات المومنین کے اچھا اور یہاں یہ بات بھی سمجھ لیں کہ امہات المومنین کا مانا یعنی شبف میں عزت میں عظمت میں شان میں پڑنا یہ نہیں ہے کہ نبود بلّہ میراث تقسیم ہوگا تو آپ وارث بنیں گے یہ نہیں ہوگا کہ حضور کی بیوی چونکہ امہات المومنین حض لہذا پردے کی ضرورت نہ ہوگی ماں سے کیا پردہ بھائی تو اچھا اسی طرح اب ان کے بیٹے یا بیٹیاں ہیں یا ان کی بہنیں بھائی ہیں ان کو اخوال البوں میں ہی نہیں کہا گیا تو یہ لقب صرف خاص ملا ہے صرف خاص تخصص ہے ورنہ اب دیکھیں نا کہ بی بی عائشہ حضور کی بیوی بی ہے اور بی بی اسما جو ہیں وہ آپ دیکھیں کہ حضرت زبیر کی بیوی بی ہے تو بی, بی اسما سے ان کی شادی ہوئی ہے بی بی اسما جو ہیں وہ بی بی عائشہ کی بہن ہے لیکن ان کو تو نہیں کہا گیا خالد وہ بھی نہیں تو معنی یہ ہے کہ یہ لقب اگر ملا ہے تو ازواج رسول کو ملا ہے اس کے اندر اور کوئی ان کا صحیح و شریک ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ ازواج نبی ازواج نبی محمد مصطفیٰ اور وہ ام المؤمنین ہیں اللہ نے ان کو اتنا بڑا درجہ دیا ہے اس لیے بعض علماء نے لکھا ہے کہ یار ایک ماں تو وہ ہے جس نے ہمیں اپنے بطن میں رکھا ہے لیکن ایک ماں وہ ہے جو اللہ نے حکم فرما کے ہمارے لیے ماں کا درجہ دیا ہے تو ہماری ماں میں تو شک ہو سکتا ہے لیکن اللہ جس کو درجہ دے ماں کا اس میں کیا شبو کسی کو ہو سکتا ہے تو اس لیے ایک لفظ ازواج اور ایک لفظ امہات المؤمنین اور اس کے بعد تیسری آیت میں کیا تھا کہ یا نساء النبی من النساء کہ اے میرے محمد پاک کی بیویاں اے میرے نبی کی بیویاں تم دنیا کی عورتوں کی طرح سے نہیں ہو تمہارا شان کتنا بلند ہے تمہارے گھر گھروں اللہ کا نبی آتا ہے تمہارے گھروں میں جبریل آتا ہے تمہارے گھروں میں واہرتی ہے اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق دے و ماں علینا عبل البلاغ و آخر الدعانعالمین رب بنا تو قبل من القمۃ الصلی العلیم و تب عالینا القام تو طبق الرحیم صلی اللہ تعالیٰ خیری خلق ہی سید اللہ محمد علی ہی و اسحاب ہی اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيمة للآلمين إنك حميد الله